مدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے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 بدر گاہ ذیشان خیر النا شفیع الورا مر جائے خاصو بسد عجمنت بسد اح تر یہ کرتا ہے ایک غلام کہ اے شاہ کون عالی مکام علیکہ سلا تو ال سلام ال سلا تو الائی کا سلا ال کا سلاح بدل گاہ شان خیر النا شفیع بسد ترا یہ کرتا ہے ارزا کا ایک گلا کہ شاہ کون اکمل تری کے دشمن بھی کہ لگے آفری کے دشمن بھی کہنے لگے آفری زہ خل کے کامل زہ حسن تہے خل کے کامل زہ حسن تا I like a I like a I like a I تہ جگہ گھیر لی دنیا پہ وہ چار کتوں ہی ڈھونڈے سے ملتی نیتو ہی آپ کے دم سے اس کا قیام ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام الح السلام سلا تو الح السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعن کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول کو دوساہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام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 اور کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے پروگرام کے پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں غلام مصباح بلوچ صاحب حضرت مسیح معود علیہ صلاحات کے کتب اور آپ کی تحریرات کے تعارف پیش کرتے ہیں اور آج آپ نے آپ کی خطوط کے مجموعے مکتوبات احمد سے کچھ خطوط سامعین آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے सवालों जवाब का सिलसिला जारी है आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फोर वन सिक्स फोर वन जीरो सिक्स के बाहर के सामने इनके लिए वन एट फाइव फ़ाइव फोर वन और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई मेल शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई है क्यू एनिनी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ क्वेश्चन आंसर ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی ہے جی مصباح صاحب اس پروگرام سے پہلے پچھلی فریکوینسی پہ ہمیں زیب صاحب نے ایک سوال کیا تھا جس کا ہم وقت کی کمی کی وجہ سے پروگرام کے اس حصے میں جواب نہیں دے سکے زیب صاحب کا سوال تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم امام مہدی آ چکے ہیں تو کیا ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دجال بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح معود یا امام مہدی جن کو ایک ہی وجود قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا کہ اس کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ دجال کو قتل کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح معود مانا ہے تو لازمََ حدیث کے اس حصے کو بھی پورا کرنا اس کی شرط ہے تو وہ کام ہم نے دیکھا ہے اور اس کو ہم نے محسوس کیا ہے محسوس کیا بلکہ وہ کام ہوتے ہوئے دیکھا کہ واقعی عدمسیم علیہ السلام نے دجال کو قتل کیا ہے اور یہ کام بھی آپ نے کر دکھایا ہے تو اس میں زیب صاحب نے جو سوال کیا کہ وہ کہاں ہے اور یعنی پوچھا تو نہیں لیکن میرے خیال وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اگر کیا تو کیسے کیا قتل تو اس میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ تو معروف روایت ہم نے سن لی کہ دجال ہوگا اور وہ امام عیدی کے ہاتھوں قتل ہوگا لیکن دجال کے حوالے سے دیگر کون سی روایتیں ہیں اس کی کیا نشانی ہیں اس کا عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اگر عزیب صاحب خود یہ سن رہے ہیں تو وہ خود سوچیں کہ حدیث میں کیا علامتیں بیان ہوئی ہیں دجال کی تو اگر ان کو پتہ ہے تو اس کا ہم ابھی ذکر بھی کریں گے تو وہ خود ہی پہچان جائیں گے کہ دجال ہے کیا چیز لیکن دجال سے جو عام طور پر ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ یہی وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہوگا بس جس کی ایک آنکھ کہانی ہوگی اور دنیا اس کے سارے قبضے میں ہوگی اور دنیا کا خدا بن بیٹھے گا اس کو امام میدین آ کے قتل کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے ایک شخص ایک انسان جو ہے وہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس کو کیا ایسے اختیار یعنی کیا وہ انسانوں سے بڑھ کر کوئی مخلوق ہوگی کہ ساری دنیا پر وہ قبضہ کر لے اور خدائی جو ہے خدا بن بیٹھے تو اس میں ہم وہ حدیثیں سامنے لاتے ہیں جس سے دجال کا نقشہ جو ہے وہ اور واضح ہو کر سامنے آتا ہے اور انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دجال کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے ایک بندہ جو ہے وہ دجال جال نہیں ہوگا تو دجال کے بارے میں جو حدیثیں ہیں اس میں سے میں بعض آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثلا دجال جو ہے وہ ایک بڑے گروہ کا نام ہے یہ کیسے میں نے کہہ دیا یہ میں حدیث صاحب کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عن روایت کرتے ہیں یخرجو فی جوفی آخری زمان دجالن یختولون دنیا بدین ی البسون الناس جلو من الدین الصنت احلا من الصل اصل وقلوب ہم كلوب و قلوب یقول اللہ عض وجل ابی یفترون ام یج اس کا ترجمہ یوں ہے آگے بھی کچھ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال نکلے گا یختلون <تصفح> دنیا بدین السلہ اب جو بھی عربی زبان جانتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ واحد کی ضمیر اور مانے رکھتی ہے اور جمع کی ضمیر اور مانے رکھتی ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی زبان تو اس کی جو ضمیر ہے یہ واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن ان کی لیکن ادب میں آپ کسی واحد کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر اس کو آپ مثلا انگریزی میں کہیں حز اور دیر تو اس میں آپ کو فتح لگ جائے گا کہ حز ایک بندے کے لیے یہ بولا جا رہا ہے دیر یا آف دم جو ہے یہ جمع ہے یہ تو یہ جمع کسی گا ہے ہم یہ جمع کسی گا ان کی زبانیں قلوبہم ہم ان کے دل تو یہ واضح بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے زیادہ بندوں کی بات ہے تو وہ کیا ہوگی لوگ دنیا کو دین کے ساتھ ملا دیں گے دجال جو ہوں گے دجال کے لوگ جو ہوں گے وہ دنیا کو دین کے ساتھ ملا دیں گے اور لوگوں کو دین کے بارے میں بکریوں کی کھال میں دکھلائی دیں گے ان بکری جو ہے وہ ایک مسکین سا جانور ہے تو طبیعت ایسی ظاہر کریں گے کہ وہ بہت ہی دین والے اور غریب اور مسکین ہی حالت والے ہیں اور اللہ لوگ بندے ہیں بڑے دین والے بندے ہیں لیکن کلوب ہم قلوب و ان کی زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے یعنی جو اوپر سے نظر آ رہے ہوں گے وہ اندر سے نہیں ہوں گے اور وہ دین کو آ, دنیا کو دین کے ساتھ ملا دیں گے تو اب آپ ان اس حدیث پر غور کریں کہ یہ ایک بندہ تو نہیں نکلا یہ تو کئی بندے ہیں جس کا یہ حدیث ذکر کر رہی ہے اور یہ حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا ساری دنیا پہ قبضہ ہوگا تو ایک شخص ساری دنیا پہ کیسے حکومت کر سکتا ہے جی تو اور اس میں پھر حضور نے مزید فرمایا اب یہ اس سے واضح پتہ لگ گیا یہ قنزول امبال کی حدیث ہے کہ دجال کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک گروہ کا نام ہے جو دنیا کو دین کے رنگ میں پیش کریں گے یعنی دنیا کو دین بنا کے پیش کریں گے بڑی میٹھی زبان ہوگی لیکن دل ان کے بھیڑی جیسے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورت القحف کی پہلی دس سایتیں پڑا کرو اب سارے قرآن کریم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورت کہف کو چنا ہے اور اس کی پہلی دس آیات یا بعض روایات میں آخری دس آیات بھی آتی ہیں وہ پڑھا کریں اب آپ جب پڑھیں گے قرآن کریم کو کھولیں اور اس کی صورت القحف جو ہے اس کو آپ پڑھنا شروع کریں شروع سے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ قرآن کریم کی جو صورت القحف کا آغاز ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ و ذیر اللہ ذین قالخل اللہ والدہ مالام بہ من علم ملالِ آباحم قبرت کال متن تخر و جمنف واہم این یقل اللہ کا ذبا یعنی وہ ان لوگوں کو ہوشیار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے یہ صورت القاف کی پہلی دسایات میں جو مضمون ہیں ان لوگوں کے گرد گھومتا ہے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کن کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا بنا لیا ہے تو یہ صورت القاف نے نشاندہی کر دی اس گروہ کی کہ وہ کون لوگ ہیں جو دنیا کو دین بنا کر پیش کریں گے حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا وہ دنیا ہوگی اور دجال دجل کا مطلب ہی دھوکہ دینا ہے دھوکہ دینے والا تو اس میں یہ کہ وہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اور وہ بڑی چھائی ہوئی ہے تو اس میں اسی مذہبی فتنے کی طرف اشارہ تھا کہ وہ دجال یعنی دنیا کو دین بنا کر پیش کریں گے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے لیکن ان کے دل بھیڑیے ہوں گے تو اس میں ہمارے نزدیک وہی فتنہ تھا جو جس نے صلیبی رنگ اختیار کر کے اسلام پر حملہ کیا وہ پادری حضرات جو بڑے میٹھے میٹھے دلیلیں دے کر اسلام پر یہ حملہ کرتے تھے کہ حدیثہ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں جنہوں نے صلیب پر وفات پا کر ہمیں نجات دے دی گناہوں سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو وفات یافتہ ہیں اور زمین میں دفن ہیں تو ہمیں زندہ کو ماننا چاہیے اور اس میں پھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس دجال کے پاس جنت ہوگی اور جہنم ہوگی یا بعض میں ہے کہ آگ ہوگی اور پانی ہوگا جو اس کی بات مانے گا اس کو وہ پانی دے گا جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو وہ آگ دے گا اب ایک اگر ایک ہی بندہ مراد ہوتا تو وہ کیسے ہاتھ میں آگ اٹھا سکتا ہے تو اس میں آپ خود ہی پھر اندازہ لگائیں کہ جن قوموں نے اپنے مذہب کو اس طرح پیش کیا ہے کہ جو ان کے حامی ہو گئے جو ان کے طرفدار ہو گئے ان کی تو ان کے تو انہوں نے ایڈ دی اور مدد کی پانی یہی ہے اور جس نے ان کو نہیں مانا تو اس پر انہیں اس نے آگ برسائی تو یہ کیا علامتیں ہیں جو پیش ہو رہی ہیں تو آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صورت القحف کا حوالہ دے دیا ہے اس میں اس کی نشاندہی کر دی ہے تو ہمارے نزدیک یہ مذہبی ہی فتنہ ہے وہ مذہبی لوگ جو اسلام پر جنہوں نے حملہ کیا اپنے مذہب کو سچا بنا کر اور حیثیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر وہی لوگ اس میں مراد تھے اور ان کو قتل کرنے سے مراد یہی تھا کہ ان کے جو غلط عقیدے ہیں ان کو غلط ثابت کیا جائے گا تو حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے جب آپ ان کا زندگی کا کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک ہی بات جو دین اسلام کی خدمت میں آپ کو نظر آئے گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ثابت کر کے دہایا ہے کہ وہی زندہ نبی ہیں جن کا جن کی پاک تاثیر آج بھی کام کرتی ہے اور ہمیں گناہوں سے نکالتی ہے اور حفیثہ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں بیٹھے بلکہ وہ وفات پا گئے ہیں اور زمین میں مدفون ہیں اور کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں آئیں گے تو اس طرح آپ نے دجال کو قتل کیا ہے یعنی ان کی مذہبی تعلیمات کا جو ہے وہ ان کا باطل ہونا ثابت کیا ہے تو اس دلیل کے بعد کوئی بھی یہ ہمت نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا کہ وہ اپنے مذہب کو اس طور پر پیش کرے میں نے پہلے حوالہ دیا تھا کہ اس بات کو آپ لے کر اگر آپ بات کرتے ہیں کہ حدیثہ علیہ السلام تو وفات پا گئے ہوئے ہیں اور کبھی بھی دنیا میں نہیں آئیں گے تو اس سے جو ہے وہ پھر آپ کو جواب نہیں دے سکیں گے اور واقعی نہیں آنا اگر آنا ہوتا تو یہ زمانہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی مسئلے آتا انجیل یہ کہتی ہے کہ حتیسہ علیہ السلام نے انجیل میں یہ کہا ہوا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انجیل جو ہے وہ تمام زبانوں میں ترجمہ ہو جائے ترجمہ ہو جائے گی یعنی دوسری قوموں کو ان کی زبانوں میں مل جائے گی یہ قیامت کی نشانی ہے اور حرتیسہ علیہ السلام نے بھی قیامت سے پہلے ہی آنا ہے تو اب انجیل جو ہے یہ مشن عیسائیوں کے پوری دنیا میں پھیل چکے ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ جنگل جن کا دنیا کے ساتھ رابطہ نہیں تھا وہاں بھی یہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس ہر قوم میں انہوں نے جا کے انجیل پہنچا دی ہے اور ان کو سنا دی ہے تو اب تو قیامت کا انتظار کریں پھر اب تو قیامت آنے والی ہے کیونکہ یہ بات پوری ہو گئی ہے کہ انجھیلیں پہنچ گئی پہنچ گئی ہر قوم کو تو عدیث علیہ السلام کہاں رہ گئے تو اگر عدیث علیہ السلام نے آنا ہے تو وہ آئیں کیونکہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اب آنا ہے تو قیامت نے آنا ہے تو اگر نہیں آئیں گے تو ناوزب اللہ عدیثی علیہ السلام جھوٹے ٹھہریں گے کہ انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا اور آئے نہیں یا پھر حدیثہ علیہ السلام کے آنے کا وہی مطلب ہے جو انہوں نے جیل میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ ایلیہ نبی نے جو آنا تھا وہ ایلیا نہیں بلکہ یوہنّہ ہے یعنی یع یعنی یعنی علیہ السلام جس نے ماننا ہو مانے جس نے نہیں ماننا نہ مانے تو حدیثہ علیہ السلام کا ہی وہ کہ وہ الفاظ ہم اپنے عیسائی حضرات کو سناتے ہیں کہ حدیثہ علیہ السلام نے نہیں آنا جس نے آنا تھا وہ حضرت مرزا الامد کا قادیانی علیہ السلام ہیں اور حضرت مسیح مرزا الامد کا قادیانی علیہ السلام نے خود یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا اگر وہ آگئے تو میں جھوٹا ہوں تو اس سے بڑی بات اور کوئی کہہ نہیں سکتا اگر کوئی جھوٹا شخص ہو کہ میرے سچائی کی یہی دلیل ہے کہ اس نے کبھی نہیں آنا جس کے آپ انتظار کر رہے ہیں جس دن وہ آ گئے تو مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے میں خود بخود ابھی اقرار کرتا ہوں کہ جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا جھوٹا ہوں گا تو یہ وہ دلیل ہے جس کے ذریعے آپ نے اس دجال کو قتل کیا ہے یعنی اس کی مذہبی جو دلیلیں تھیں ان کو ختم کیا ہے اور ان کا رد کیا ہے اور اس کے جواب میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو اس طرح اسلام کی صداقت مصیح عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ بہت بہت شکریہ میں اس پاس صاحب حارث صاحب ہمارے ساتھ ریفون لائٹ پہ موجود ان کا سوال لیتے ہیں۔ حارث صاحب اسلام علیکم جی والیکم السلام جی حارث صاحب کروں فونٹو سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مسلمان ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی مرتہد ہو جاتا ہے تو جو جی اسے واجب القتل کرتے ہیں اسے قتل کر دیا جیسے ابھی وہ فونٹو میں وہ جو لڑکی ائی ہے, اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سمار دینا چاہیے تو جی. ہماری جماعت کا کیا موقف ہے جو لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے کیا مطلب کوئی سزا ہے ہماری جماعت میں کیا جی بہت بہت شکریہ ہاری صاحب جیسبا صاحب جماعت اہم میں مرتد کو جی قتل مرتد پہ بھی, بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن وہ لڑکی جو آئی ہے تو, تو سعودی عرب چھوڑ کے آئی ہے اس نے اسلام چھوڑنے کا تو میرے علم نہیں ہے کہ ایسی بات کی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے کہتے ہیں جی یہ بھی تو اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دیتا ہے کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو قرآن کریم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے قرآن کریم میں جہاں بھی آپ یعنی اگر اس مضمون پر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہی بات ملے گی کہ کہیں بھی ایسے شخص کو قتل کرنا یا کوئی سزا دینا اس کا ذکر نہیں ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پھر قیامت کے دن فیصلہ کروں گا اور اس سے اس کا معاملہ نپٹاؤں گا اس دنیا میں کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی عملی پہلو جو ہے وہ اختیار کرے انہیں سزا کے لحاظ سے ہاں سمجھایا تو جا سکتا ہے کہ دین اسلام جو خوبیاں ہیں جو دیگر مذاہب میں نہیں وہ تبلیغ تو کی جا سکتی ہے اور اس میں مثلا قرآن کریم کی جو آیات اس ان لوگوں کا رد کرتی ہیں جو مرتد کی سزا قتل کہتے ہیں قرآن کریم نے فرمایا ہے ان اللہ زین امن و سما کا فر سما کفر یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد کافر ہو گئے اس کے بعد پھر ایمان لے آئے اس کے بعد پھر کافر ہو گئے اور اس کے بعد پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ قتل کی سزا کہیں نہیں ہے اگر سزا قتل ہوتی تو قرآن کریم صرف اتنا کہتا ہے کہ ان زین امن ہوں سب تو بس اس کے بعد ان کو موقع نہیں تھا کہ وہ دوبارہ ایمان لت لیکن قرآن کریم تو یہ فرما رہا ہے کہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر تھوڑے عرصے بعد پھر انہوں نے سوچا اور پھر ایمان لے آئے لیکن اس کے بعد پھر کافر ہو گئے سمس دادو کفرن اور اس کے بعد وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو کفر میں بڑھتے چلے جانا بتا رہا ہے کہ انہوں نے زندگی پائی اور وہ زندگی پائیں گے اگر قتل سزا ہوتی تو ان کا کفر میں بڑھنا جو ہے وہ ذکر نہ ہوتا اور پھر قرآن کریم میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی ہے کافروں کے حوالے سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وجہ نہارے یعنی دن کو ایمان لے آیا کرو ایک حصے میں شام کو جا کے انکار کر دیا کرو یعنی صبح ایمان لے آؤ کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہو اس کے بعد پھر اسلام سے مرتد ہو جاؤ اور چھوڑ دو اس سے یہ ہوگا کہ جو دوسرے مسلمان ہیں ان میں شک اور شبہ پیدا ہوگا کہ کیا ہو گیا کس بات کی وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑ دیے تو وہ بھی اس شک اور وسوسے میں پڑ جائیں گے اور دین اسلام کے بارے میں وسابس میں پڑھ کر وہ بھی دور رکھنا شروع ہو جائیں گے تو اگر اسلام میں قتل کی مرتد کی سزا قتل ہوتی تو وہ یہ چال کیسے چل سکتے تھے کہ ایمان لے آؤ شام کو کافر ہو جانا یا کچھ دن بعد کافر ہو جانا تو ان کو کہنے والے کہتے بھائی کیسے کافر ہو جانا وہ تو قتل کر دیتے ہیں. کسی تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ دن کے ایک حصے میں ایمان لے آؤ پھر کافر ہو جایا کرو اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے مسلمان جو ہیں ان میں وسوسے پیدا ہوں گے اور وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہو جانا شروع ہو جائیں گے تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر ہم ایمان آنے کے بعد مرتاد ہو جائیں تو پھر تو ہم قتل ہو جائیں گے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑیں گے نہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں یہ ذکر ہو کہ مرتد کی سزا قتل ہے اور حدیثوں بعض روایتوں کے یہ پیچھے بھاگتے ہیں کہ اس میں آ گیا اس میں بھی ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے یعنی سب سے پہلے شریعت کا جو دار و مدار ہے وہ تو قرآن کریم پر ہی ہے اور قرآن کریم کی ایک دو آیتیں میں نے پڑھ دی اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور اپنا وہ کام پورا کر دکھائے گا جو اس نے منصوبہ بنایا ہوا ہے جو اس نے سوچا ہوا ہے اور یہ کام رکنے والا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک شخص آیا اور اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے وہ وہیں مدینے میں تھا حضور کے پاس کہ بیمار ہو گیا بخار ہو گیا اور وہ بیمار ہو گیا اس پر اس نے سوچا کہ یہ جو میں مسلمان ہو گیا ہوں نا اس کی وجہ سے یہ میں بیمار ہوا ہوں اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو بیماری مجھ پہ نہ ہوتی تو اس سوچ نے اس میں اس نے سوچا کہ میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اس بیماری سے نکلوں تو وہ حضور کے پاس آیا اور حضور اس سے کہا کہ حضور میری بیت واپس لے لیں میں نے کوئی مسلمان نہیں رہنا تو حضور نے جواب نہیں دیا اس نے تین دفعہ یہ بات کی اور اس کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گیا تو حضور نے فرمایا کہ مدینہ جو ہے وہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو گند کو صاف کر دیتی ہے اور اچھی اور پاک چیز اپنے اندر رکھتی ہے جس طرح آگ جو ہے وہ زنگ وغیرہ کو اتار کے جلا دیتی ہے اور خالص سونا یا جو بھی میٹل ہے اس کو نکالتی ہے نکھار کر پیش کرتی وہی مدینہ کا حال ہے اب اس میں اگر قتل سزا ہوتی مرتد کی پہلی بات تو یہ کہ اس شخص کو ہمت ہی نہیں ہونی تھی کہ وہ حضور کے سامنے آ کر یہ کہتا کہ حضور میری بیعت واپس لے لیں میں نے مسلمان ہی رہنا ایک شخص کو جب یہ پتا ہو کہ اس کی سزا قتل ہے وہ کیسے یہ جرت کر سکتا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے سامنے آ کر یہ اعلان کرے کہ حضور میں اپنی بیعت واپس کرنا چاہتا ہوں میں نے اسلام میں نہیں رہنا تو اتنی اور سارا مدینہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور وہ مدینہ چھوڑ کے چلے جا رہا ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو گند کو نکال کے باہر پھینک دیتی اگر سزا قتل ہوتی تو حضور بندے بھیجتے بلکہ حضور سے پہلے ہی صحابہ اس کو پکڑ کے مار دیتے حضور نے کیوں نہیں بندے بھیجوائے کہ ایک شخص مرتد ہو کے واپس جا رہا ہے اور حضور نے کوئی کسی صحابی کو کوئی حکم نہیں دیا حضور نے فرمایا کہ جانے تو مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو گند کو نکال کے باہر پھینکتا جس نے آنا ہے وہ خود ہی آ جائے گا ہمیں کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ واضح تعلیم ہے اسلام کی اسلام کسی کی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ آپ کا ایمان کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ شکر کرنا چاہیے کہ آپ کو مسلمان ہونے کی توفیق ملی ہے اور یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہے تو اس سمجھ کے بعد بھی اگر کوئی باہر نکل جاتا ہے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو دین اسلام کی صداقت پر کوئی فرق نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس اس صداقت کو مزید پھیلا کر ثابت کر دے گا کہ تم جو چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ دیکھو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یہی پیغام قرآن کریم نے دیا ہے اور ہمارا یہ فرض مزید بڑھ جاتا ہے کہ ہم دین اسلام کی تبلیغ جو کو اور بھی پھیلائیں تاکہ دین کی یہ باتیں جو ہیں جن کی نہ جاننے کی وجہ سے ایسے لوگ دین کو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو ہے کہ وہ اسلام جو مولوی حضرات پیش کر رہے ہیں اس سے بھی تو بعض لوگ خائف ہیں اس سے ڈر کر لوگ الگ ہو جاتے ہیں حالانکہ مولویوں کے اسلام اور قرآن کے اسلام میں دن رات کا فرق تو وہ اسلام جو قرآن پیش کرتا ہے چونکہ اس سے وہ ناواقف ہیں اور وہ قرآن جو وہ اسلام جو مولوی ادرات پیش کرتے ہیں اس کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں تو یہ اگر کوئی ایسے چھوڑ کے جاتا ہے تو قرآن کریم میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے ایسے بندے کا معاملہ خدا کے سپرد بہت بہت شکریہ مصباح صاحب امین صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ان کا سوال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم وعلیکم اچھا مصباح صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ ہندو سکھ یہود نصارہ میرا سوال ہی ہے وہ اگر چھوڑ کے اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے پر کوئی سزا نہیں اگر اسلام کی گواہی قرآن دیتا ہے ان ند دین اند اللہ اسلام کے دین اسلام تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین ہے تو اس کے چھوڑنے کی اس طرح اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلواڑ کرنے کی کیا کوئی سزا نہیں ہو سکتی پھر آپ ہمیں باتیں کرتے کی انجیل کی پاک کیا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے تم, پر تم, تم میں علیہ السلام نازل ہوں گے کیا اللہ تعالیٰ اپنے اتنے بڑے محبوب ترین نبی کی قسم کو نوزب اللہ کیا جھٹا کرے گا اور آخری سوال میرا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے پر عیسا علیہ السلام نہیں آئے تو بھائی جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت سغرا اور علامت قبرا بتائی علامت یعنی چھوٹی نشانیاں ساری ہو چکی ہیں علامت قبرہ ابھی بہت باقی ہیں آدن کی آگ ہے دجال کا ظہور امام مہدی کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ابھی آپ قیامت ابھی سے لا رہے ہیں کسی کا پتا نہیں ہے اور بہت سی علامت قبرا باقی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میرے ان تین سوالوں کا جواب دیں بہت شکریہ ٹھیک ہے جناب شکریہ جی پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پہ سزا ہوتی ہے کیوں نہ ہو اس پہ سزا کیونکہ اچھا دیں اس کو جا کے جی دین اسلام پر عمل کریں اگر اسلام کی شریعت میں سزا ہے تو ڈریں نہیں اسلام کی شریعت پر عمل کریں ایسا نہیں ہے شریعت جو ہے اس میں میں نے آیتیں شریعت قرآن کا نام شریعت ہے تو اس کی آیات میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے سنا دی ہیں اللہ حفافِ اللہ الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے بالکل اِن دین آئند اللّہ الاسلام. کہ اصل دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے تو یہ تبلیغ کا ایک نصیت کا رنگ ہے اس میں کوئی دھمکی نہیں ہے کہ اسلامی دین ہے بس اور کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے تو یہ کوئی دھمکی کے رنگ میں آیت قرآن نہیں ہیں بلکہ نصیحت کے رنگ میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ اصل دین اسلام ہی ہے باقی آپ کی مرضی ہے تو لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو اس میں یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں جماعت احمدیہ کے علاوہ خود دو دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان میں بھی دو اسکول آف تھاٹ ہیں دو مسلک ہیں اس بارے میں قتل مرتد پر ایک طبقہ کہتا کہ کوئی سزا نہیں ہے لیکن ایک طبقہ کہتا کہاں ہے بس وہ وہیں جہاں یعنی طالبان کی حکومت ہے وہاں اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو بس وہ اسی تک اس کا دائرہ اختیار ہے باہر جو ہے وہ بس کہتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں کرنا بھی نہیں چاہیے اس کا یعنی ایک فساد پھیلانے والی یہ بات ہے اور نواز بلّہ یہ ثابت کرنے والی بات ہے کہ اسلام میں کوئی دلیل یا علمی بات تو نہیں ہے ہاں زبرستی ہے زبردستی ہم آپ کو اس میں رکھیں گے باہر نکلنے نہیں دیں گے تو اس میں تو خود پاکستان میں ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ جو اوپر کیلاش وادی کیلاش کے لوگ ہیں اس میں بھی اس قسم کے کی بعض کیسز ہوئے تو ایک پاکی مسلمان رائٹر ہی ہیں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کوئی جو وہ چوہے کے جنگلے کی طرح نہیں ہے کہ اندر آ گیا تو بس اب باہر نہیں نکل سکتا اسلام ایک بڑا وسیع اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعلیم ہے جو اپنے اندر کشش سے انسان کو کھینچتی ہے زبردستی نہیں کرتی تو جو نہیں آتا جو آ کے واپس چلا جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہے ہم اس پر داروگہ نہیں ہیں لئسا لستا علیہ بے مسائطر کہ اے نبی تو ان لوگوں پر داروگا نہیں ہے سر تیرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے تو ان علینہ ایاباہم سما انئینہ حساب ہوں کہ ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے پھر حساب ہم ہی لیں گے ان سے تو یہ واضح تعلیمات ہیں اس کو ہم مزید تفصیل میں اگر کوئی پڑھنا چاہیں تو الاسلام پر قتل مرتد کے بارے میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی جس میں قرآن کریم کی تفصیلی آیات اور احادیث سارا اس پر روشنی ڈالتی ہیں دوسری بات جو امین صاحب نے کی کہ قسم کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے كہ ضرور عیس اس علیہ السلام نازل ہوں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی قسم کو پورا نہ كریں اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتوں کے خلاف قسم نہیں کھا سکتا اللہ تعالیٰ کی پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے فلما توفیط نكنطان ترقی بہلحم یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں ہی ہیں اور اس میں جا بجا حتیث علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی پیاری باتوں کو سمجھنے والا سب سے پیارا انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کسی شخص کا فہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پیاری باتوں کے خلاف کوئی قسم کھا لیں تو یہ بات جب واضح ہے تو لازمی مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات فرما رہے ہیں تو اس کا کوئی مطلب ہے کیونکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے خلاف کوئی قسم نہیں کھا سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم حدیث علیہ السّلام کی وفات کا تذکرہ کرے اور حضور آگے اس کے خلاف قسمیں کھاتے پہ تو قرآن کریم کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کر بتانا بتاتا ہے کہ آنے والے نے تو ضرور آ کر رہنا ہے اس لیے حضور نے دوسری تاکید کی کہ فبائے ولاح وََََََََََََََ علاسلج کہ ضرور اس کی بيت کرنا خواتميں برف کے پہاڑوں پر بھی چل کے جانا پڑے تو یہ اس کے آنے کی اہمیت کے حوالے سے حضور کی قسم ہے نہ کہ اسی عيصى علیہ السلام کی جس کا وفات کا اعلان كرانے کریم کر رہا ہے تو یہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہوا ہے کہ حدیث علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی تو اپنی ہی بات کے خلاف کیسے حضور قسم کھا سکتے ہیں لیکن وہ تو بہت ہی بات کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کے خلاف بات یہی ختم ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کے خلاف عضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہیں کھا سکتے اگر کوئی ایسی بات ہے تو لازمَََََََََََ وہ قابل تعويل ہے اور اس کی کوئی تعویل کر کے آپ اس کا کوئی مطلب نکالیں گے کیونکہ قرآن کریم کی واضح آیات آپ کو ایک پیغام دے رہی ہیں قد خلط من قبل رسول کہ تمام رسول خواہ و ابراہیم علیہ السلام ہو خواہ اسماعیل علیہ السلام ہو خام موسا علیہ السلام ہو خا ع عیسیٰ علیہ السلام ہو کوئی بھی ہو لیکن عذور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے تو وہ وفات پا چکا ہوا ہے تو ایسے اعلانات کے بعد حضور کی قسم کھانا کوئی اور پیغام دے رہا ہے تو حضور یہ نہیں کہہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے وہ نبی تو چونکہ میرا پیارا نبی ہے گو کہ میں قرآن کریم میں حدیثیٰ علیہ السّلام کی وفات کا اعلان کر چکا ہوں لیکن چونکہ اب تو قسم کھا چکا ہے اس لیے میں اب اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہوں تیری قسم کو پورا کرتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اللہ تبدیل لِکھال مات اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہہ دے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کھا کوئی کتنی قسمیں کیوں نہ کھائے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے والا اگر کوئی انسان اس دنیا میں ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کے خلاف کوئی آپ قسم کھا لیں تو اس میں آنے والے کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کا اور اس کے آنے کے بارے میں آپ نے قسم کھانا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے اور آسمان سے نازل ہونے کا اس میں کوئی بات ہے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم فائیو پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام ہر ہفتے کی شام 9 سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے 10 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو پہ, پہ پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے اب ہمارے پاس تقریباً پندرہ منٹ ہی باقی ہیں अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें फोर वन सिक्स फोर वन जीरो सिक्स के बाहर के सामने इनके लिए वन एट फाइव फाइव हसन साहेब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद उनका सवाल लेते हैं हसन साहब असल उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है गालिबा गलिबा एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमीन साहेब हैं अमीन साहब असल اس صاحب ابھی ابھی آپ نے دوران گفتگو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پیارا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم قسم خالی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام میں تبدیلی نہیں آ سکتی اور قسم خان اگر نبی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تو ان قسم کی لاش رکھنے کے لیے تو آپ نے دو باتیں کر دی ایک بات مانی اور نہ ماننے کے بعد دوسری بات وہ کر دی اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے دیا ہے آدم علیہ السلام ابراہیم اس اسماعیل اسحاق یعقوب اس کے بعد کسی نے واپس یہ نہیں کہا کہ میں واپس یہ دوسرا نبی سین نام اسحاق کا عیسیٰ کا آدم کا نام استعمال کیا ٹھیک ہے اب محمد الرس اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے تو یہ ایک نام والا احمد آ چکا پھر دوسرا کیسے آئے گا ٹھیک ہے اچھا پھر آپ کہتے ہیں علما تو تنی مزبا صاحب آپ مجھے کل ملیں میں آپ کو ایک کتاب دوں گا ٹھیک ہے دے بھی نہیں ایک ہوتا ہے دے دینا ہاں اور ایک ہاتھ دوں گا تو یہ مہربانی کر کے اس کا ایمانداری کے ساتھ ترجمہ کریں کہ توفیتنی دوں گا تو اس کا مطلب ہے اس علیہ السلامہ بھی آسمانی دنیا میں اچھا پھر آخری سوال میرا کہ جتنے بھی پیغمبران اسلام آئے سب کا مرکب نام تھا بہت صاحب. جی, آ, آ, پہلا تو پہلا تو, تو امین بار... جی. صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ, آ, ضرور آئیں سوال کریں لیکن ابھی آپ کے پچھلے سوال پورے نہیں ہوئے ان کے جواب باقی ہیں آپ اگر کوئی اور کالر آ جاتا تو اور بات تھی جی. آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے ابھی ایک سوال رہتا ہے کہ قیامت سغرا کی علامتیں کچھ اور ہیں قیامت کبرا کچھ اور ہیں تو اس پہ بات ہوتی تاکہ آپ کی سارے سوال جو ہیں ان کے جواب ہو جاتے پھر آپ دوبارہ آ جاتے تو اچھا تھا بہر اس میں ہم اسی قیامت سگرا سے قیامت کی علامتوں سے بات شروع کرتے ہیں کہ امین صاحب کہتے ہیں کہ قیامت سغرا کچھ اور ہے قیامت کبرہ کچھ اور ہے چلیں یہ تو وہ, وہ کیا ہیں قیامت سغرا کی علامتیں کون سی ہیں اور قیامت قبرا کی علامتیں کون سی ہیں کیونکہ قرآن کریم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بھی وہ علامتیں موجود ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامت بیان فرما کے آگے فرمایا ہے فن تذرِ کہ اگر یہ علامت پوری ہو جائے تو پھر انتظار کرنا کہ قیامت آئی کہ آئی تو وہ کون سی قیامت آئی کہ آئی قیامت سغرا کے کبرا قیامت سغرا تو ایک اس کو ہم کہتے ہیں جو اس دنیا میں کسی پر ظلم ڈھہ جائے قیامت کبرا جو ہے اس نے پوری دنیا پر آنا ہے قیامت سغرا جو ہے اس نے کسی محدود ایک شخص پر بھی آ سکتی ہے کسی گھرانے پر بھی آ سکتی ہے کسی خاص شہر میں بھی آ سکتی ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہوگی اس کو قیامت سغرا کہتے ہیں مثلا نبی جو ساہیوال میں واقعہ ہوا بڑا دردناک سانحہ تو یہ اس خاندان پر قیامت سگرا آ گئی. تو اس کو آپ قیامت سکرا کہتے ہیں اگر نہیں تو پھر ان حدیثوں کے بارے میں آپ بتائیں مثلا یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی سعید بخاری کی پہلی کتاب ہے کتاب بد الوحی اس میں جو مشہور روایت ہمیں سنی ہوئی ہے کہ جبرائیل لائے اور پوچھا کہ اسلام کیا ہے حضور نے ارکان اسلام گنوائے پانچ پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے حضور نے ارکان ایمان گنوایا کہ یہ ارکان ایمان ہیں اس میں ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ متسات قیامت کب آئے گی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسول عنہا عالم و یعنی جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا یعنی جبریل جو یہ سوال پوچھ رہے تھے تو حضور کا بڑا پیارا جواب ہے کہ مجھے آئندہ کیا ہونا ہے مجھے کیا پتا تم ہی اللہ تعالیٰ سے خبریں لا کے مجھے بتاتے ہو تو ابھی تک اس کے بارے میں تم نے مجھے کوئی بتا ہی نہیں ہے کہ کب آنی ہے تو جتنا علم تمہیں ہے اتنا ہی مجھے ہے اس کے بعد آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قیامت کب آنی ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اشراۃ السا میں کچھ علامتیں قیامت کی تمہیں بتاتا ہوں اس میں آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اذا والا رعاء البوہ محف البنیا نے فنتا زرسات یہ بہت ہی بڑی علامت ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے گفتگو فرما رہے ہیں اور اس میں جو علامت آپ نے بیان فرمائی ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں اس سے آگے جو حدیثیں آتی ہیں حضور نے فرمایا کہ علم اڑھ جائے گا اس دنیا سے شراب بکثرت پی جائے گی زنا ظاہری طور پر ہونے لگے گا یہ ساری قیامت کی علامت حضور نے بیان فرمائی ہیں تو یہ پوری ہوئیں کہ نہیں ہوئی اور اس میں جو عدیث جس کا میں ذکر کر رہا ہوں حضور نے فرمایا ایزا تتاوالا رے آلبہ میں فی البنِ فنتا ساتھ یعنی وہ لوگ جو چرواہیں ہیں رع آلبہ میں کہتے ہیں چپایوں کو چلانے والے اونٹوں کو چرانے والے وہ لوگ جو اونٹ چرانے والے ہیں ایزا تتاوالا فلبنیاں جب اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں وہ لوگ جو اونٹوں کے اونٹوں کے چرواہے ہیں اونٹ چراتے ہیں ننگے پاؤں ننگے جسم یعنی غربت کی حالت ہے اور اونٹ چرا کر گزارا کرتے ہیں جب ان کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگ جائیں فن تازہ تو پھر قیامت کا انتظار کرنا تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اس دنیا میں جو اونٹیں اونٹ چرانے کے حوالے سے مشہور ہیں تو جب آپ اس قوم تک پہنچیں گے کہ وہ کون قوم ہیں تو ان میں پھر یہ دیکھیں کہ آ اونچی عمارتیں بن رہی ہیں اگر بن رہی ہیں تو پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامت بیان کی ہوئی پوری ہو چکی ہے اور اگلا اگلی بات حضور کی یہ ہے فنتاز رسعات کہ پھر قیامت کا انحار کرنا تو اب ہم امین صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی قیامت مراد ہے سغرا یا کبرا جی. تو قیامت کی کوئی مختلف علامتیں ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے اور حضور بیان فرما رہے ہیں کہ فن ساتھ. تو اس کا مطلب ہے اگر یہ علامت پوری ہو چکی ہے تو ہمیں اب قیامت کا انظہار کرنا چاہیے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ دوسری علامتیں ہیں کہ امام مہدی کا ظاہر ہونا دجال کا ظائر ہونا یہ بھی لازمن پوری ہو چکی ہیں ہاں بس یہ ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی یا ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے بہرحال اس حدیث میں حضور کا یہ پیغام ہے کہ اگر یہ علامت پوری ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو اونچ چراتے تھے اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ ہے کوئی برج خلیفہ بنا رہا ہے تو کوئی مقابل پر دوسری لا رہا ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا بہت بہت شکریہ مصباح صاحب اور اس کے بعد پھر امین صاحب کا ایک اور بھی سوال ہے جو بلکہ دو سوال ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم تقریباً چار منٹ ہی باقی ہیں ٹھیک ہے تو آپ توفاتانی والی بحث کو چھیڑنا چاہیں گے یا مرکب نام والی یا دونوں आ, امین صاحب نے کہا کہ جب میں یہ کہوں کہ میں کتاب دوں گا پہلے تو میں یہ سمجھا کہ امین صاحب مجھے کوئی کتاب دینے لگے, لگے لیکن وہ کتاب آ, مثال دے رہے تھے کہ دوں گا کا مطلب ہے کہ مستقبل میں کوئی بات ہونی ہے تو جو بات مستقبل میں ہونی ہو وہ ابھی ہونی ہے ابھی ہوئی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے جو آپ قرآن کریم کی آیت پیش کر رہے تھے وہ آپ غلط پیش کر رہے تھے فلمہ توفعتا جو معنی آپ بیان کر رہے ہیں اس کے لیے اگر آپ آیت انی متوفی کا پیش کرتے تو بالکل درست تھا متوفی کا مطلب ہے میں تجھے وفات دوں گا لیکن فلما توفیتانی جو ہے یہ فعل ماضی ہے مزارے نہیں ہے مستقبل نہیں ہے فیوچر ٹینس نہیں ہے پاس ٹینس سے فلمات جب تو نے مجھے وفات دے دی تو آپ یہ کسی بھی عربی صاحب سے پوچھ لیں کہ فلم توفعطانی کا جو سیگا ہے یہ ماضی کا سیگا ہے یا مستقبل کا تو فلما توفعطانی کا مطلب ہے جب تو نے مجھے وفات دے دی یہ عطیثی علیہ السلام اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں تو متوفی کا اور آیت ہے جس کا ترجمہ ضرور یہ ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا اللہ تعالیٰ نے شروع زندگی میں عتیس علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ تجھے لانتی موت مارنا چاہیں گے لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا تجھے بچا لوں گا انی متوفی کا اور تجھے تبھی وفات دوں گا یہ وعدہ تھا اور اس میں بشک دوں گا مستقبل کی بات تھی لیکن جس آیت کو آپ نے پڑھ کر ترجمہ پیش کیا وہ آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے فلما توفعتا یہ فلم ماضی ہے اس کا یہی مطلب ہے جب تو نے مجھے وفا دے دی کن تھا پھر تو تھا ان ترقی ان پر نگران جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر تو ہی ان پر نگران تو یہ ہو گیا وفات دوں گا آگے مرکب نام ہوتا ہے نبی کا وہی یہ معیار کہیں بھی کسی بھی اسلامی کتاب میں اسلامی کتاب سے مراد عدالمسیم علیہ السلام سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ابھی تو مولویوں کی ہر کتاب میں جو جماعت احمدیہ کے خلاف لکھی جاتی ہے اس اعتراض کو وہ لکھ دیتے ہیں لیکن قرآن کریم اور احادیث میں کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں ہوئی کہ نبی کا نام مرکب ہو تو وہ نبی نہیں ہو سکتا خود قرآن کریم نے عطیثہ علیہ السلام کا نام صرف عیسیٰ نہیں کہا وہ جو آیت ہے انی متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا اس میں اللہ تعالیٰ نے حتیثی علیہ السلام کا جو نام پیش کیا ہے اس میں ای سب مریم وہ سارا جو نام ہے وہی پیش کیا ہے تو صرف اگر صرف واحد نام ہوتا تو عیسیٰ کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کہ ایک بیٹا دوں گا اس کا نام عیسیٰ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بشر کی بھی من ہو اسم کہتے ہیں نام کو عسم ہو اس کا نام یعنی جو بیٹا دوں گا اس کا نام ہوگا کیا المسیح عیسی ابن مریم مسیح عیسی ابن مریم تو یہ اللہ تعالی عسم ہو کے بعد نام شروع ہو جاتا ہے اور وہ نام المسیح عیسی ابن مریم ہے تو اگر مرکب نام اللہ تعالی کسی نبی کا نہ رکھتا تو یہاں صرف اسم ہو عیسیٰ کہنا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہے یہ مولویوں کا خود ساختہ معیار ہے جو مسیح محود علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے کہ کیا اعتراض ہم کریں جو مرزا صاحب میں پورا اترتا ہے دیگر نبیوں میں نہیں اترتا تو اس میں ایک یہ بات بھی ان کو ملی اور یہ پیش پیش کر دیجیے بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامعین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمد ایم فائیو تھرٹی پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود تھے خاک آپ کا مشکور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 لہد رسول کل واشپنا اعوذ رو من الشیطان رحم الحمد دوست مستخ سر تو آج جن صحابہ کا میں ذکر کروں گا بدری صحابہ کا اس پہلا نام ہے حضرت توفیل بن حارث کا حضرت طفیل بن حارث کا تعلق قریش سے تھا اور آپ کے والد کا نامیلا والدہ کا نام سفیلہ بنت خزائی تھا حضرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن حارث اور حضرت منظر بن محمد یا بعض دیگر روایات کے مطابق حضرت سفیان بن نصر سے آپ کی مواقع قائم فرمائی تھی حضرت توفیل بن حارث اپنے بھائی حضرت عبیدہ اور حسین کے ساتھ غضبۂ بدر میں شامل ہوئے اسی طرح آپ نے اور غضبۂ خندق سمیت تمام وضوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہونے کی توفیق پائی ان کی وفات بتے ہجری میں ستر, ستر سال کی عمر میں ہوئی دوسرے صاحب بھی ہیں حضرت سلیم بن عمر انصاری ان کی والدہ کا نام عمر سلیم بنت عمر تھا اور آپ کا تعلق خزرج کے خاندان سلمہ سے تھا اور بعض روایات میں آپ کا نام سلیمان بن عمر بھی ملتا ہے انہوں نے اقوا میں ستر آدمی کے ساتھ بیت کی اور غزوہ بدر اور عہد میں شامل ہوئے اور غزوہ عہد کے موقع پر ان کی شاد کوئی اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام انترا بھی تھے پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے سلیم بن حارث انصاری ان کا تعلق بھی قبیلہ خدرج کے خاندان ابو دینار سے ہے اور ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے خاندان بنو دینار آپ خاندان بنو دینار کے غلام تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت زحاک بن حرس کے بھائی ہیں بہرحال جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ دونوں باتیں ہیں غزہ بدر میں شامل ہوئے اور غزوہ احد میں شہادت کا رطبہ پایا پھر حضرت سلیم بن ملحان انصاری ہیں ان کی والدہ ملیکہ بنت مالک تھیں حضرت انس بن مالک کے ماموں جبکہ حضرت ام حرام اور حضرت ام سلم کے بھائی تھے حضرت ام حرام حضرت عبادہ بن سامد کی اہلیہ تھیں جبکہ حضرت ام سم حضرت اللہ طلحہ انصاری کی اہلیہ تھی اور ان کے صاحبزادے حضرت انس بن مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے مضبح بدر عہد میں اپنے شرکت کی اور آپ دونوں ہی واقع بیرونا میں شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے چھتیسویں مہینے سفر میں یعنی مینا سفر کا جو ہے اس میں بیر مؤنا کی طرف حضرت منظر بن عمر الصعدی کا سریہ ہوا عامر بن جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو ہدیہ دینا چاہا جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام قبول نہ کیا اور نہ ہی اسلام سے دور ہوا عامر نے درخواست کی کہ اگر آپ اپنے ساتھ میں سے چند آدمی میرے ہمراہ میری قوم کے پاس بھیج دیں تو امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے آپ سرسوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ نجد ان کو زندہ نہ پہنچائیں As... کوئی ان کو کہ کسی کا نقصان نہ پہنچائے تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ان کے سامنے آیا تو میں ان کو پناہ دوں گا حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر نوجوان جو قرآن کریم کے قاری کہلاتے تھے اس کے ساتھ بھجوائے اور حضرت منظر بن امر الدے کو ان پر امیر مقرر کیا پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے واقعہ جب یہ لوگ بیرے معنیٰ کے پیغام پر پہنچے جو بنی سلیم کا گھاٹ تھا تو عامر اور بنی سلیم کی زمین کے درمیان جو عامر اور بنی سلیم کی زمین کے درمیان تھا یہ لوگ وہیں اترے پڑاؤ کیا اپنے اونٹ وہیں چھوڑ دیئے انہوں نے پہلے رام بن ملحان کو رسول اللہ صلی وسلم کا پیغام دے کر عامر بن تفیل کے پاس بھیجا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی نہیں اور حرام بن ملحان پر حملہ کر کے شہید کر دیا گیا اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف اس نے بنی عامر کو بلایا مگر انہوں نے اس کی بات معنی سے انکار کر دیا پھر اس نے قبائل سلیم بن و اور زقوان اور ریل کو پکارا وہ لوگ اس کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اسے اپنا رئیس بنا لیا جب حضرت حرام کے آنے میں دیر ہوئی تو مسلمان ان کے پیچھے آئے کچھ دور جا کر ان کا سامنا اس جتھے سے ہوا جو حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا انہوں نے مسلمانوں کو گھیر کر گھیر لیا دشمن تو میں زیادہ تھے جنگ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شہید کر دیے گئے مسلمانوں میں حضرۃس سلیم بن ملحان اور حکم بن کسان کو جب گھیر لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں تیرے سوا تیرے کوئی ہمیں سوائے تیرے کوئی ایسا نہیں ملتا جو ہمارا سلام تیرے رسول کو پہنچا دے لہذا تو ہی ہمارا سلام پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرایل نے اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا وہ السلام ان پر سلامتی ہو منظر بن عمر نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امن دے دیں مگر انہوں نے انکار کیا وہ حضرت حرام کی جائے شہادت پر آئے ان لوگوں سے جنگ کی جہاں تک کہ شہید کر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگے بڑھ گئے تاکہ مر جائیں یعنی موت کے سامنے چلے گئے حالانکہ وہ اسے جانتے تھے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا دشمن کا باوجود سوان پورا جنگ کا نہ ہونے کے اور جنگ کے لیے سے گئے بھی نہیں تھے پھر ذکر ہے حضرت سلیم بن قیس انصاری کا ان کی والدہ کا نام عمر سلیم بن خالد تھا حضرت خولا بن تیس کے بھائی تھے جو حضرت حمزہ کی بیوی تھیں آپ نے قصبہ بدر اور عہد اور خندق سمیت تمام غذات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی پھر ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن ان کا, ان کا نام حضرت ثابت بن سالبہ تھا اور ان کی والدہ کا نام امیر اناس بنتساد تھا ان کا تعلق قبیلہ بنو ازرا سے تھا آپ کے والد صالبہ بن زید کو الجزا بھی کہا جاتا تھا ان کا یہ نام ان کی بہادری اور مضبوط عزم مہمت ہونے کی وجہ سے رکھا گیا تھا اسی مناسبت سے حضرت ثابت کو بھی الجز بھی کہا جاتا ہے حضرت ثابت بن صاحبہ کی اولاد میں عبداللہ اور حارث شامل ہیں ان سب کی والدہ امامہ بن تھی عثمان تھیں حضرت ثابت ستر انصار صاحبہ کے ہمراہ بیت اقبا ثانیہ میں شامل ہوئے غزوہ بدر اور غزوہ اہود اور غذبۂ خندق اور صلیحدیبیہ اور غزبۂ خیبر اور فتح مکہ اور غزبۂ طائف میں بھی شامل تھے آپ نے غذبۂ طائف کے روز ہی جامع شہادت نوش کیا پھر ایک صحابی ہیں حضرت سماق بن سعد ان کے والد کا تھے سعد بن صالبہ حضرت نعمان بن بشیر کے والد حز بشیر بن سعد کے بھائی تھے بدر میں اپنے بھائی حز بشیر کے ساتھ شریک ہوئے اور بہت میں بھی شریک ہوئے تھے ان کا تعلق قبیلہ قدرت سے تھا پھر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر بن عبداللہ بن ریاب جابر کا شمار ان چھ انصار میں کیا جاتا ہے جو سب سے پہلے مکہ, اس مکہ میں اسلام لائے بدر جابر بدر اور عہد اور خندق اور تمام غذبات میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے بیت اقبا اولہ سے قبل انصار کے چند لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں چھ میں انصار کے چندوں کی سے ملاقات تھی جن کی تعداد چھ تھی وہ چھ صاحب یہ تھے استط بن دورارا اوف بن ہارث رافع بن مالک بن اجلان اور قطبہ بن عامر بن حدیدہ اور اقوا بن عامر بن نابی اور جاویر بن عبداللہ اللہ بن ریاب یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے جب یہ لوگ مدینے آئے تو انہوں نے مدینے والوں سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اس کا تفصیلی ذکر اکبا بن نام نابئی کے ذکر میں پوچھ چکا ہے پہلے مختصر ذکر میں یہاں کر دیتا ہوں یہ لوگ جب احمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے تو جاتے ہوئے عرض کیا کہ ہمیں کھانا جنگی نے بہت کمزور کر دی ہے آپس میں ہم بہت ناطفاقیاں ہیں ہمارے اندر اور ہم یسرف میں جا کر اپنے بھائیوں کو تبلیغ کریں گے اسلام کی اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالی آپ کے پیغام کے ذریعے سے ہماری تولیے کے ذریعے سے ہمیں پھر جمع کر دے اور پھر ہم جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ہر طرح آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے چنانچہ لوگ گئے اور ان کی وجہ سے یسرف میں اسلام کا چرچا ہونے لگا یہ <خصفح> سال <jeux> آ حمدر صم نے مکے میں یسرب والوں کی طرف سے ظاہری حالات اور اسباب کے لحاظ سے اس طرح گزارا جس میں خوف بھی تھا اور امید بھی تھی کہ دیکھیں یہ چھ مصدقین جو گئے ہیں جنہوں نے بیت کی ہے ان کا کیا انجام ہوتا ہے آیا یسرب میں بھی کوئی کامیابی ملتی ہے کوئی امید بنتی ہے یا نہیں کیونکہ باقی جگہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نہ صرف انکار تھا بلکہ مخالفت بھی دیہات کو پہنچ رہی تھی مکہ اور اسائے طائف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سختی سے رد کر چکے تھے اور دیگر قبائل بھی ان کے زیر اثر ایک ایک کر کے رد کر رہے تھے تو ان کی بیت کی وجہ سے مدینہ میں ایک کرن پیدا ہوئی تھی لیکن اس کی بھی کوئی تسلی نہیں تھی کون کیا سکتا تھا کہ یہ چھ ماننے والے جن سے امید کی کرن پیدا ہوئی ہے مصیبتوں اور مشکلات کا مقابلہ کر سکیں گے اگر ان کے خلاف بھی دشمن کھڑا ہوا تو بہرحال یہ گئے انہوں نے تبلیغ کی لیکن اس دوران میں مکے والوں کی طرف سے بھی دشمنی اور مخالفت روز بروز بڑھ رہی تھی اور وہ لوگ اس بات پہ یقین پر یقین تھے کہ اسلام کو مٹانے کا یہی وقت ہے کیونکہ اگر مکے سے باہر نکلنا شروع ہو گیا اور پھیلنا شروع ہو گیا تو پھر مٹانا مشکل ہوگا اسلام کو اس لیے انہوں نے بھی مکے والوں نے مخالفت اپنے پورے زوروں پر کی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص صحابی جو صحابہ تھے جنہوں نے بیت کی تھی مسلمان ہوئے تھے ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ پہ قائم تھے کوئی بات ان کو اسلام کی تعلیم سے اور اسلام سے ہٹا نہیں سکتی تھی توحید سے ہٹا نہیں سکتی تھی بہرحال اسلام کے لیے ایک بہت نازک وقت تھا اور امید بھی تھی خوف بھی تھا کہ مدینہ میں یہ لوگ گئے ہیں تو ان کے دیکھے نتائج کیا نکلتے ہیں پھر اگلے سال مدینہ سے پھر ایک وفد حج کے موقع پہ آیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور مناہ کی جانب اقبا کے پاس پہنچ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اچانک آپ کی نظر یشرف کی ایک چھوٹی سی جماعت پر پڑی جنہوں نے آپ کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور نہایت محبت اور اخلاق سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ان میں سے چھ اشخاص تو وہی تھے جو پہلے بید کر کے گئے تھے پانچ تو وہی تھے جو پہلے بید کر کے گئے تھے اور سات نئے تھے اور اوس اور فضر دونوں کپیلوں میں سے یہ لوگ تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ ہو کر اس موقع پر ایک گھاٹی میں ایک طرف ایک وادیمن کو لے گئے اور انہوں نے جو وہاں سے وفد آیا تھا بارہ افراد کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یسرف کے حالات کی اطلاع دی اور ان سب نے باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیت کی اور یہی بیعت جو تھی اسلام کے قیام کا بنیادی پتھر تھا یسرف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جن الفاظ نے بیت لی وہ یہ تھے کہ ہم خدا کو ایک جانیں گے شرک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے زنا کے مرتکب نہیں ہوں گے قتل سے بات رہیں گے کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے اور ہر نیک کام میں آپ کی اطاعت کریں گے بیعت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم صدق و ثوات کے ساتھ سچائی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس عہد پر قائم رہے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی اور اگر کمزوری دکھائی تو پھر تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے وہ جس طرح چاہے گا پھر تمہارے سے سلوک کرے گا بہرحال پھر ان لوگوں نے اپنے عہد و وید کو ثابت کر کے دکھایا نہ صرف ثابت کر کے دکھایا بلکہ اعلیٰ ترین معیار تک پہنچایا اور پھر بات کے حالات دیکھتے ہیں ہم کس طرح پھر مدینہ میں اسلام پھیلا حضرت منظر بن امر بن خنیس ایک صاحب ہی ہیں جن کا ذکر ہوگا ان کا لقب تھا مونک ل یموت یا مونک یعنی آگے بڑھ کر موت کو گلے لگانے والا ان کا نام منظر اور والد کا نام امر تھا انصار کے قبیلہ خضرج کے خاندان بنوسادہ سے تھے بیت اقوا میں شریک ہوئے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منظر بن عمر کو اور حضرت سعد بن عبادہ کو ان کے قبیلہ بن اسدہ کا نقیب مقرر فرمایا تھا یعنی سردار مقرر کیا تھا یعنی نگران مقرر کیا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت منظر لکھنا پڑھنا جانتے تھے حجرت مدینہ کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منظر اور حضرت طلیب بن عمر کے درمیان مواقع قائم فرمائی آپ غزبۂ بدر میں یعنی حزمنظر غزبۂ بدر میں اور عورت میں بھی شریک ہوئے ان کے بارے میں حز منظر بن امر کے بارے میں سیر الخاتم النبین میں شیران صاحب نے لکھا ہے کہ قبیلہ خدرش کے خاندان بن اسدہ سے تھے اور ایک صوفی مزاج آدمی تھے در معاونہ میں شہید ہوئے بیر معمون کی تفصیل پہلے صحابہ کے ذکر میں بھی آ چکی ہے کچھ حصہ حضرت منظر بن امر کے حوالے سے پھر یہاں بیان کر دیتا ہوں خلاصن جو خاتم البین میں سی قبائل سلیم اور وطفان یہ قبائل عرب کے وسط میں سطح مرتفا نجد پر آباد تھے اور مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے آپ نے ان کی ان کے ساتھ ساز بعد تھی مکہ کے قریش کے ساتھ کہ کس طرح اسلام کو ختم کیا جائے اور آہستہ آہستہ ان شریر قبائل کی حرارت بڑھتی جاتی تھی اور سارا سطح مرتفع نجد اسلام کی عدابت کے ذہر سے کی لپیٹ میں آتا چلا جا رہا تھا اور اس کا اثر ہو رہا تھا چنانچہ انہیا عام میں ایک شخص ابو برا عامر جو وسط عرب کے قبائل بنو عامر کا ایک رئیس تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے حاضر ہوا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے بڑی نرمی سے آپ نے اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی اس نے ہی بظاہر بڑے شوق سے تبلیغ سنی مگر مسلمان نہیں ہوا پھر جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ میرے ساتھ آپ چاند صاحب نجر کی طرف روانہ کریں جو وہاں جا کر اہل نجر میں اسلام کی تبلیغ کریں اور پھر ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ نجدی لوگ آپ کی دعوت کو رد کریں گے لیکن آ حضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اہل نجر پر اعتماد نہیں ہے ابو براک نے کہا ابو برا نے کہنے لگا کہ آپ ہر کس فکر نہ کریں میں ان کی حفاظت ان کی حفاظت کا ضامن ہوں جو میرے ساتھ لوگ جائیں گے چونکہ ابو برا ایک قبیلے کا رئیس اور صاحب اثر آدمی تھا آپ نے اس کے اطمینان دلانے پر یقین کر لیا اور صحابہ کی ایک جماعت لذت کی طرف روانہ فرما دی بشیرم صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی روایت ہے لیکن بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قبائل ریل اور زکوان وغیرہ جو مشہور قبیلہ بنوسم کی شاخ تھے ان کے چند لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کر کے درخواست کی کہ ہماری قوم میں سے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہماری امداد کریں یہ تشہیر نہیں تھی کہ کس قسم کی امداد ہے آیا فوجی ہے یا تبلیغ چاہتے ہیں کرنا بہرحال انہوں نے درخواست کی کہ چند آدمی اس کے لیے روانہ کیے جائیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ روانہ فرمایا جس کا ذکر ہے شیرن صاحب لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے بیر ممونہ کی تفصیلات میں بخاری کی روایات میں بھی کچھ غلط واقعہ ہو گیا اپس میں کچھ روایتیں دو واقعات کی کٹھی مل گئی ہیں اس لیے صحیح طرح پتہ نہیں لگتا تاریخ سے اور بخاری کی روایات سے کہ حقیقت کیا ہے لیکن بہرحال اس کا انہوں نے حل بھی نکالا ہے فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حقیقت پوری طرح متعین نہیں ہو سکتی بہرحال اس قدر یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر قوائل ریل اور زکوان وغیرہ کے لوگ بھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ چند صحابہ کے ان کے ساتھ بھجوائے جائیں ان دونوں روایتوں کی مطابقت کی یہ صورت ہو سکتی ہے آپ نے لکھا کہ اگر ایک دو روایتیں مختلف ہیں اگر ان کی مطابقت کرنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے کیا ان کا تعلق ہے یا کس طرح اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتی ہے یہ صورت کہ ریل اور زخمان کے لوگوں کے ساتھ ابو برا عامری رئیس کبیلہ عمر بھی آیا ہوا آیا ہو اس نے ان کی طرف سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی ہو چونچی تاریخی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اہل نجر کی طرف سے اطمینان نہیں ہے اور پھر اس کا یہ جواب دینا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں میں اس کا زامن ہوتا ہوں کہ آپ کے صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابو برا کے ساتھ ریل اور زکوان کے لوگ بھی آئے تھے جن کی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے بہرحال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر چار ہجری میں منظر منظر بن امر انصاری کی عمارت میں صحابہ کی ایک پارٹی لوانا فرمائی یہ لوگ عموماً انصار میں سے تھے تعداد میں ستر تھے قریب سارے کے سارے قاری اور قرآن خان تھے جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جو ایک کنویں کی وجہ سے بیر معاونہ کے نام سے مشہور تھا تو ان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان جو بن مالک کے ماموں تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کا پیغام لے کر عامر کے رئیس اور ابو برا عامری کے بھتیجے ابو برا کو پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس داغے گئے اور باقی صاحب پیچھے رہے جب حرام بن ملحان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کے طور پر عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے شروع میں تو منافقہ نام طور پر آؤ آوبکت کی لیکن پھر جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور اسلام کی تولیق کرنے لگ گئے تو جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے بعض شریروں نے کسی آدمی کو اشارہ کیا اور اس اس نے پیچھے سے حملہ کر کے ان کو نیزا مار کر وہیں شہید کر دیا اس وقت حرام بہ ملحان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ اکبر تو یعنی اللہ اکبر کابہ قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچا نے کے کی قتل پر ہی نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اپنے قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت پر حملہ ہو جائے مگر انہوں نے جیسا ذکر ہوا اس کا انکار کیا اور لیکن جو زائد بات ہے یہاں یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابو برا کی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو حملہ نہیں کریں گے کیونکہ ابو برا نے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم خطر کیا تھا کہ میں ان کا جامن ہوں تو اس قبیلے نے کہا کہ جب وہ زامن ہو گیا تو ہم حملہ نہیں کریں گے اس پر عمر میں جو دوسرا قبیلہ تھا سلیم میں سے بنو ریل اور بن زکوان اور اسیا وغیرہ کو جو خاری کی روایت کے مطابق آدر کے پاس وفد بن کر تھے اپنے ساتھ لیا اور یہ سب لوگ مسلمانوں کی اس کلیل اور بے بس جماعت پر حملہ ورو گئے مسلمانوں نے جب انویشی درندوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ ہمیں تمہیں سے کوئی تعرض نہیں ہے ہم لڑنے تو آئے نہیں ہم تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کام کے لیے آئے ہیں اور تم سے بالکل ہم نے لڑنے کا جاتا کوئی نہیں مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور سب کو شہید کر دیا تاریخ میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بیر معاون کے شہدا کے بارے میں خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بن عمر کے بارے میں فرمایا جن کا ذکر ہو رہا صاحب کہ آنا کلوتھ یعنی حضرت منظر بن عمر نے یہ جانتے ہوئے کہ اب شہادت ہی مقدر ہے اپنے ساتھیوں کی طرف طرح اسی جگہ لڑتے ہوئے شہادت کو وہ قبول کر لیا اس وجہ سے آپ مونک لے یموت یا مونک للموت لل موت کے لقب سے مشہور تھے حضرت منظر بن امر سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امن دے دیں گے مگر حضرت منظر نے ان کی امان لینے سے انکار کر دیا حضرت سحل بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو وسید کے ہاں ان کے بیٹے منذر بن ابی وسید پیدا ہوئے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی ران پر بٹھا لیا اس وقت حضرت ابو وسید بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہو گئے حضرت ابو اسید نے اشارہ کیا تو لوگ منذر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر سے اٹھا کر لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام سے سواگت ہوئی تو دریافت فرمایا کہ بچہ کہاں گیا ابو اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اس, اس کو گھر بھیج دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام کیا رکھا ہے ابو اسید نے عرض کیا کہ فلاں نام رکھا ہے آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام منظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اس بچے کا نام منظر رکھا وہ منظر نہیں جو ان کا ذکر ہو رہا ہے شاہ رحیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچے کا نام منظر رکھنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت ابو اسد کے چچا کا نام منظر بنبر تھا وہی صحافی جن کا ذکر ہوا جو شہید ہوئے بیر مئونہ میں ابو وسید کے چچا کا نام تھا منظر بنمبر یہ ابو وسیع کے چچا تھے جو بیر مئونہ میں شہید ہوئے تھے بس یہ نام تفاول کے طور کی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ یہ بھی ان کے اچھے جانشین ثابت ہوں یہ بھی وجہ ہوگی لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کے ناموں کو بھی زندہ رکھنے کے لیے ان کے قریبیوں کے نام ان کے نام پر رکھتے ہوں گے حضرت مابد بن آباد ایک صحابی تھے جن کی کنیت ابو حمیزہ تھی والد تھے عباد بن کشیر بس مابد بن عباد کا نام مابد بن عبادہ اور مابد بن عمارہ بھی بیان کیا گیا ہے ان کا تعلق قبیلہ خدرج کی شاخ بنو سالم بن غنم بن اوف سے تھا ان کی کنیت ابو حمیسہ ہے بہت کے نزدیک آپ کی کنیت ابو حمیسہ اور ابو اسیمہ بھی بیان کی گئی ہے غزوہ بدر اور غزوہ عہد میں یہ شریک ہوئے تھے پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن ابی ذخبہ انصاری ان کی بلدیت سنان بن صبح تھی آپ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں وفات پائی حضرت ادی کے والد ابی ذقبہ کا نام سنان بن صبح بن ثالبہ تھا آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ جوہینا سے تھا غزوہ بدر اور اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت بسپس بس بن امر کے ساتھ معلومات لانے کے لیے غلط سے غذبہ بدر کے موقع پر ابو سفیان کے قافلے کی طرف بھیجا تھا یہ خبر لینے گئے یہاں تک کہ سمندر کے سال کے قریب پہنچ گئے چلتے گئے حضرت بن عمر اور حضرت عدی بن ابی لقبا نے بدر کے مقام پر ایک ٹیلے کے پاس اپنے اونٹ بٹھائے جو ایک گھاٹ کے قریب تھا پھر انہوں نے اپنی مشقیں لیں اور گھاٹ پر پانی لینے آئے ایک شخص مجدی بن عمر جو اپنی گھاٹ کے پاس کھڑا تھا ان دونوں اصحاب نے دو عورتوں سے سنا کہ ایک عورت نے دوسری اسے کہا کہ کل یا پرسوں قافلہ آئے گا تو میں ان کی مزدوری کر کے تیرا قرض اتار دوں گی اب یہ باتیں دو عورتیں کر رہی ہیں لیکن اس میں معلومات تھیں مجدی نے کہا تو ٹھیک کہتی ہے پھر وہ ان دو عورتوں کے پاس سے چلا گیا وہاں سے شٹ کے چلا گیا حضرت عدی اور حضرت بسپس بس نے یہ باتیں سنی یہ دونوں جب گئے ان دونوں نے یہ باتیں سن لی تھیں عورتوں کی انہوں نے آپ کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یعنی کہ یہ بات ہم نے سنی ہے کہ دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ قافلہ آئے گا اور یہ کفار کے قافلے کی خبر تھی تو اس طرح معلومات یہ لوگ پہنچایا کرتے تھے بظاہر دیکھنے میں تو دو عورتیں باتیں کر رہی ہیں نا لیکن اس کی اہمیت کا ان کو اندازہ تھا اور یہ بڑی اہم خبر تھی قافلے کی آمد کی اطلاع مل رہی تھی حضرت عدی بن ابی زخبا نے حضرت عمر کے دور خلافت میں وفات پائی پھر ایک صحابی ہیں حضرت ربی بن ایاس ان کا تعلق انصار کے قبیلہ حضرت کی شاخ بنو لوزان سے تھا غزوہ بدر میں اپنے بھائی ورقا بن ایاس اور امر بن ایاس کے ساتھ شامل ہوئے اور غزوہ عہد میں بھی اب شامل ہوئے پھر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمیر بن عامر انصاری ان کی کنیت ابو داؤد تھی اور والد ان کے تھے عامر بن مالک حضرت عمیر کے والد کا نام عامر بن مالک تھا آپ کی والدہ کا نام نائلہ بن ابھی آصم تھا حضرت عمیر کا تعلق انصار کے قبیلہ حضرت تھا حضرت عمیر اپنی کنیت ابو داؤد سے زیادہ مشہور ہیں غزۂ بدر اور غزبۂ اہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے حضرت امارہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو داؤت معذنی یعنی حضرت عمیر اور حضرت سلیت بن عمر دونوں بیت اقبا میں بیت اقبا میں حاضر ہونے کے لیے نکلے تو انہیں معلوم ہوا کہ لوگ بیت کر چکے ہیں اس پر انہوں نے بعد میں حضرت اسد بن درارا کی تریے سے بیت کی جو اقبا کی رات لکوبا میں سے, سے ایک نتی مقرر کیے گئے سے سردار مقرر کیے گئے تھے ان کی ذریعے سے پھر انہوں نے بیت کی ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں بختری کو قتل کرنے والے حضرت عمیر بن عامر تھے صحابی ہیں حضرات مولا حضب بن ابھی بلتا ان کا تعلق بنو قلب کلب کے قبیلے سے تھا حضرت بن خولا حلسات بن نبی بلتا کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت بن خولا خولی کا تعلق قبیلہ قوانی خولی نام ہے تعلق قبیلہ بنو قلب سے تھے لیکن ابو معاشرے کے نزدیک ان کا تعلق قبیلہ بنو مسجد سے تھا بعض کا خیال ہے کہ آپ اہل فارس میں سے تھے حضرت سعت بن قولی حضرت ہاطف بن ابھی بلتا بلطا کے پاس غلام ہو کر پہنچے حضرت ہاطف بن ابھی بلتا آپ کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے حضرت سعد حضرت ہاتب بن ابھی کے سات کےزبائے بدر اور وضبائے عہد میں شریک ہوئے اور غزبۂ عہد میں آپ کی شہادت ہوئی حضرت عمر نے حضرت ساتھ کے بیٹے عبداللہ بن ساتھ کا انصار کے ساتھ وظیفہ مقرر فرمایا پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابوسین بن محسن ان کے والد محسن بن حرسان تھے ان کی کنیت ابو سینان تھی ان کا نام نام ان کا وہاں بن عبداللہ تھا اور کنیت تھی ابو سنان اور عبداللہ بن وہ بھی بیان کیا جاتا ہے جبکہ صحیح ترین کال کے مطابق جو ملتا ہے تاریخ میں آپ کا نام وہاب بن میسن تھا حضرت ابو سنان بن میسن حضرت القاشا بن میسن کے بھائی تھے آپ حضرت القاشا بن میسن سے بڑے تھے اس کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت اوقاشا سے تقریباً دو سال بڑے تھے اور مختلف روایتیں بعض دس سال کا بعض بیس سال کا ان کے بیٹے کا نام سینان بن ابو سینان تھا غضبۂ بدر اور غصبۂ عہد اور غذبۂ خندق میں شریک تھے بعض روایات میں ملتا ہے کہ بیت رضوان میں سب سے پہلے بیت کرنے والے حضرت ابو سینان بن میسن اسدی تھے مگر یہ درست نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو سینان محاصرہ بنو کریزہ کے وقت پانچ جی کو بہ عمر چالیس سال وفات پا چکے تھے اور بیت رضوان کے موقع پر بیت کرنے والے ان کے بیٹے حضرت سینان بن ابو سینان تھے حضرت ابو سینان بن احسن کی وفات اس وقت ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریضہ قبرستان میں دفن کر دیا پھر ایک صاحبی ہیں حضرت کیس بن سکن انصاری کنیت ان کی ابو زید تھی حضرت کیس کے والد کا نام سکن بن ذہور تھا آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ حضرت کی شاخ بن عدی بن نجار سے تھا حضرت کیس اپنی کنیت ابو زید سے زیادہ مشہور تھے آپ غزوہ بدر غزوہ حہدر غزوہ خندق اور باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید جمع کیا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار میں سے چار اصحاب نے قرآن کریم جمع کیا اور وہ چار اصحاب زید بن ثابت معاذ بن جبل ابئی بن کعب اور ابو زید تھے یعنی کیس بن سکن اور حضرت ابو زید کے متعلق انس کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا تھے آٹھ ہجری میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زید انصاری اور حضرت امر بن آس السمی کو جلندی کے دو بیٹوں وید اور جیفر کے پاس ایک خط دے کر روانہ کیا جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور دونوں سے فرمایا کہ اگر وہ لوگ حق کی گواہی دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو امر ان کے امیر ہوں گے اور ابو زید ان کے امواصلات ہوں گے ان کی دینی حالت آن سے ان کی ندرمیا قرآنِ کریم کا علم زیادہ تھا فرمایا وہ ماموصلات ہوں گے اور انہیں اسلام کی اشاعت کریں گے اور انہیں قرآن و سندم کی تعلیم دیں گے یہ دونوں عمان گئے اور عبید اور جیفر سے سمندر کے کنارے سوہار میں ملے ان کو اہدور سر اس کو خط دیا انہوں نے اسلام قبول کیا دونوں نے اسلام قبول کر لیا بات ولیق سن کے پھر انہوں نے وہاں کے عربوں کو اسلام کی دعوت دی وہ بھی اسلام لے آئے ابھی تبلیغ کے ذریعے سے اسلام پھیل رہا ہے وہاں کو جنگ قتل اور غارت اور تلوار تو لگ گئی تھی اور بہرحال ان نے بھی اسلام کو قبول کیا امر اور ابو زید عمان ہی میں رہے یہاں تک کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا بعض کے نزدیک ابو زید اس سے پہلے مدینہ آ گئے تھے حضرت کیس کی شہادت یوم جسر کے موقع پہ ہوئی حضرت عمر کے دور خلافت میں ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں دریائے افراد پر جو پل تیار کیا گیا تھا اسی مناسب سے عمارکیٹ کو یوم جسر یسر کہا جاتا ہے پھر صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے ابول یسر السر بن نمر ابول یسر یسر کاب نور کنیت ان کی ابول یسر تھی اور ابو الجسر قتعل قبیلہ بن سلمہ سے تھا والد ان کے امر بن عباد تھے والدہ کا نام نصیبہ بنت تازہ تھا وہ قبیلہ بن سلمہ سے ہی تھیں آپ بیت اقبا میں شامل ہوئے اور غزوہ بدر میں بھی شرکت کی غزوہ بدر کے روز آپ نے آپ نے حضرت عباس کو گرفتار کیا تھا آپ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں مشرقین کا جھنڈا آ... ابو عزیز بن عمیر کے ہاتھ سے چھین لیا تھا آپ رسول صلی اللہ صلی وسلم کے ساتھ دیگر غذبات میں بھی شامل رہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ صفین میں بھی حضرت علی کے ساتھ شامل ہوئے ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کو غزبہ بدر میں قید قیدی بنانے والے حضرت عبید بن اوس تھے بہرحال حضرت ابن عباس سے مروی ہے حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ غذبہ بدر کے روز جس شخص نے حضرت عباس کو گرفتار کیا تھا اس کا نام ابول یسر تھا ابوالیسر اس اس وقت دبلے پتلے آدمی تھے غضبہ بدر کے وقت آپ بیس برس کے جوان سال تھے جبکہ حضرت عباس بھائی بھرکم کم جسم کے مالک تھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوال یسر سے دریافت کیا کہ تم نے عباس کو کس طرح اسیر کر لیا کس طرح قید بنا لیا تم تو بالکل دبلے پتلے اور وہ بڑے لمبے چوڑے قدقے ہیں اور جسیم ہیں جس پر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے میری مدد کی تھی جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی بعد میں اس کا ہولیا بعد میں دیکھا ہے اور اس کا ہولیا ایسا, ایسا تھا وہ بیان کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقت آنا کا الہ ملاکن کریں یقینا اس میں تیری ایک موز رشتے نے مدد کی حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دشمن کو قتل کیا اس کے لیے فلان فلاں کچھ ہوگا پس مسلمانوں نے ستر مشرقین کو قتل کیا اور ستر مشرقین کو قید بھی کیا حضرت یسر دو اسیروں کو لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی قتل کرے گا اس کے لیے فلان فلاں کچھ ہوگا اور اسی طرح جو کوئی اسیر بنائے گا اس کے لیے فلاں فلاں ہوگا میں دو قیدی لے کر آیا ہوں ایک روایت کے مطابق رضو بدر میں ابو الوختری کو قتل کرنے والے حضرت ابوال یسر تھے حض سلامہ بنتمعل بیان کرتی ہیں کہ میں حباب بن امر کی غلامی میں تھی اور ان سے میرے ہاں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا تھا ان کی وفات پر ان کی بیوی نے مجھے بتایا کہ اب تمہیں حباب کے قرضوں کے بدلے بیچ دیا جائے گا لونڈی کیسلی تمہاری اصلی تم بیچ دی جاؤ گی کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری صورت بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ حباب بن امر کے ترکے کا ذمہ دار کون ہے تو بتایا گیا کہ ان کے بھائی ابو یسر ان کے ذمہ دار ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اسے مت بیچنا لانڈیز کو مت بھیجنا بلکہ اسے آزاد کر دو اور جب تمہیں پتہ لگے کہ میرے پاس کوئی غلام آیا ہے تو تم میرے پاس آ جانا میں اس عوض میں تمہیں دوسرا غلام دے دوں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا ان کو آزاد کر دیا نے ان کو ایک غلام مہیا ہما دیا مرزا بشیر احمد صاحب صرف خادم البین میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عبادہ بن ولید روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الیسر کو ملے اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا اور ہم نے دیکھا کہ ایک دھاری دار چادر اور ایک یمنی چادر ان کے بدن پر تھی اور اسی طرح ایک دھاری دار چادر اور ایک چادر ان کے غلام کے بدن پر تھی میں نے انہیں کہا کہ چچا تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اپنے غلام کی دھاری دار چادر خود لے لیتے اور اپنی چادر اسے دے دیتے یا اس کی یمنی چادر خود لے لیتے اور اپنی دھاری دار چادر اسے دے دیتے تاکہ تم دونوں کے بدن پر ایک ایک طرح کا جوڑا ہو جاتا حضرت ابوال یسر نے میرے سر پر وائد کرنے والے کہتا ہے کہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے دعا کی اور پھر مجھے کہنے لگے کہ بھتیجے میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میرے اس دل نے اسے اپنے اندر جگہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے غلاموں کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو بس میں اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں دنیا کے اموال میں سے اپنے غلام کو برابر کا حصہ دے دوں بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن میرے ثواب میں کوئی کمی آ تو یہ تھے وہ لوگ جن سے اللہ تعالی راضی ہوا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اس باریکی سے دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتے تھے بلکہ بھوکے تھے اس کے حضرت ابو یس روایت کرتے ہیں کہ بنو حرام کے فلاں بن فلاں کے ذمہ میرا مال تھا میں نے کچھ پیسے دیے تھے اسے قرض دینا تھا اس میں مجھے اس کے ذمہ قرضہ تھا میں اس کے ہاں گیا میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں ہے گھر میں گھر سے جواب ملا کہ نہیں پھر اس کا بیٹا کہتے ہیں کہ بیٹا جو بلوبت کے قریب تھا بالغ نہیں ہوا تھا بیٹا آیا میرے پاس آیا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے اس نے کہا کہ اس نے آپ کی آواز سنی اور میری ماں کے چپرکٹ میں گھس گیا وہ آواز سن کے آپ کی چھپ گیا پلنگ کے پیچھے تو میں نے کہا میرے پاس باہر آؤ پھر میں نے آواز دی کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تہاں ہے اس مکرگوز کو کہا گھر والے کو باہر آ جاؤ تو مجھے پتا تم کہاں ہو ابولیسر کہتے ہیں کہ چنانچہ وہ باہر آیا میں نے کہا کہ تم کیوں چھپے مجھ سے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں اور تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا اللہ کی قسم میں ڈرا کہ تمہیں بتاؤں اور تم سے جھوٹ بولوں اور تم سے وعدہ کروں اور پھر وعدہ خلافی کروں کہ پھر میں آؤں جھوٹ بول کے کہوں گا کہ اچھا میں فلاں دن تمہاری فلاں وقت تمہاری رقم دے دوں گا لیکن وعدہ پورا نہ کر سکوں جھوٹ بولوں اور پھر کہنے لگا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اللہ کی قسم میں محتاج ہوں وہ کہتے ہیں ابو یسر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم یعنی سوال کیا اس سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہو حقیقی طور پر اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں نے کہا اللہ کی قسم پھر میں نے پوچھا اس کہ تم اللہ کی قسم کھا کے کہ کہہ رہے ہو مجھے یہ بات کہ تم محتاج ہو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے پھر کہا تیسری دفعہ کہ اللہ کی قسم اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم حضرت ابو یسر نے اس وقت کہتے ہیں کہ اپنی تحریر لے کر آئے اور اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا جو لکھی ہوئی تھی واپس دینے کی تحریر تھی اسے مٹا دیا اور کہا کہ اگر تمہیں ادائیگی کی توفیق ملے تو مجھے ادا کر دینا ورنہ تم آزاد ہو کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میری ان دو آنکھوں کی میرا ان دو آنکھوں کی بسارت یعنی اپنی دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھی اور میری ان دو کانوں کی شنوائی میری ان دو آنکھوں کی بصارت اور میری ان دو آنکھوں کی شنوائی اور میرے دل نے اس بات کو یاد رکھا ہے اور انہیں دل کی جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں اس وقت جب کہ تحریر مٹائی اور آزاد کیا تو کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنے دل سے کہ میں رسول اللہ سر کو دیکھ رہا ہوں اور آپ فرما رہے تھے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا تمام مالی بوجھ اتار دیا اللہ تعالی اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا تو میں نے تمہارا بوجھ اتار دیا کیونکہ مجھے اللہ تعالی کے سائے کی تلاش ہے یہ ایک اور مثال ہے اللہ تعالی کے خوف اور خشیت کی خواہش تھی تو بس یہی کہ اللہ تعالی کی لذا حاصل ہو نہ کہ دنیا بھی منفید حضرت کا بن امر کے بیان کرنے میں حدیث کے بیان کرنے میں نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے ایک مرتبہ عبادہ بن ولید سے دو حدیثیں بیان کیں اور حالت یہ تھی کہ آنکھ اور کان پر انگلی رکھ کر کہتے کہ ان آنکھوں نے یہ واقعہ دیکھا اور ان کانوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے سنا حضرت ابوال یسر کے ایک بیٹے کا نام عمیر تھا جو امیر امر کے بطن سے تھے حضرت امر امر حضرت جابر بن عبداللہ کی پھوپھی تھیں آپ کے ایک بیٹے یزید بن ابی یسر تھے جو کہ لبابا بنتہارس کے بطن سے پیدا ہوئے ہوئے ایک بیٹے کا نام حبیب تھا جن کی والدہ امیر ولد تھیں ایک بیٹی کا عائشہ تھیں جن کی والدہ کا نام امروحا تھا آپ غزوہ بدر میں بھی ہوئے تھے اس وقت آپ کی عمر بیس برس تھی آپ کی وفاط سرت امیر معاویہ کے زمانے میں پچپن ہجری میں ہوئی یہ لوگ تھے عجیب شان تھی ان کی جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے وفا کے طریقے بھی سکھائے اللہ تعالیٰ کی خشیت کے طریقے بھی سکھائے آ حضرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہوئے کامل اطاعت کرنے کے طریقے بھی سکھائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سجاد بلند کرے الحمد <سؤال> للہ الحمد <سؤال> للہ پھر من شرور انفسنا مین سی آلین میا د فلا مہو دلو فلاح دیا ونشد اللہ ونشد محمد مب رولو الله رحمكم الله. ان اللہ مدل وی سانتا ویل عن ول مر ولوائے يا ايها الذين امنوا تذكروا اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیت زندہ احمدیت زندہ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 مدت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ زندہ باد احمدیت بار زند زند